کون مالک ابن اوس کے حوالے سے اسی قصے کو بیان فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہتے ہیں وہ کہ یعنی علی و عباس یکت سیمانی فیمہ افا اللہ علا رسول ہی صلی اللہ علم من امال بن نذیر کے علی اور عباس بن الزیر کے ان اموال کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا قال ابو داؤد اب ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا اس پر تقسیم کا نام نہ آئے اصل میں یہ دوبارہ جو اپنا مقدمہ لے کر کے حضرت عمر کے پاس آئے تھے تو میراث کا نہیں بلکہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اموال بنو نذیر کی تولیت ان کو دی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ سب کی تولیت پر قبضہ کر لیا تولیت پر قبضہ کر لینے کا مطلب کیا ہے تولیت پر قبضہ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محتاط تھے اگر کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرتا کہ ہمیں تو سوچتے تھے وہ کہ واقعی اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ کھلا ہوا تھا سمجھے بس ذرا سا وہ دیکھا کہ ہاں لے بھائی تو بھی لے گا لے تو بھی لے لے تو بھی لے تو اس طریقے سے بس انہیں کی چلنے لگی اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس طلیت کو بھی نصف تقسیم کر دیا جائے کہ <coughs> آدھے کی تولیت ان کو دی جائے اور آدھے کی تولیت مجھے دی جائے آدھے کا انتظام یہ کریں آدھے کا انتظام میں کروں لیکن اگر میراث دیتے حضرت مرضی اللہ تعالی اور یہ لوگ میراث لیتے تو آدھا آدھا نا اس لیے کہ حضرت حضرت علی تو حضرت فاطمہ کی میراث آدھے کا مستعب تھی اور آدھا بچتا وہ حضرت عباس اسباؤ کر لیتے تو بات وہی آدھو آدھ کی آتی تو لوگوں کی نظر میں یہی یہ ہوتا کہ نسوانس جو ہے جائداد کا بٹوارا ہو گیا تو غلط پیغام جاتا سمجھے نا اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پر تقسیم کا نام آئے چاہے اوپر روایت میں آیا کہ حضرت میں نے کیا کہا کہ اگر تم سے انتظام ہو پائے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس کر دو ہم اس کا بھی انتظام کریں گے یعنی اس کی تولیت بھی ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے جیسے ارض خیبر اور ارض فدق کی تولیت اپنے پاس رکھی تھی یہ تو صرف اموال بن الدیر کی تولیت ان حضرات کو دی تھی ایک بات یہ بھی ظاہر میں رکھیے کہ تقریباً ایک ہی روایت کو امام ابود داود یہاں مختلف سندوں سے لا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی جز کسی روایت میں ہے اور کوئی جز کسی روایت میں ہے تو ان سب روایتوں کو ملانے سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفایا یعنی وہ اموال کی جن کے اندر آپ کو حق تصرف حاصل تھا جیسا چاہیں تصرف فرمائیں وہ کیا کیا ہے چونکہ ساری روایتوں پر نظر ڈالنے سے جو آپ کے سفایا کی تفصیل معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سفایا میں ایک تو وہ باغات تھے جو بعض یہود نے اسلام قبول کرنے کے وقت آپ کو ہدیہ کیے تھے اسی طریقے سے بعض وہ زمینیں تھیں جو بعض انصار نے آپ کو ہیبا کیے تھے اسی طریقے سے فدق کی آدھی زمین جس وقت مسلمان خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اسی زمانے میں فد والے یہود مروب ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمارا نمبر آنے والا ہے اس لیے انہوں نے خود ہی پیشکش کی کہ آدھی زمین ہم سے لے لی جائے اور ہم سے سلاح کر لیا جائے جا یہ رہنے دیا جائے چاندے آپ نے سلاح کر لی تو وہ فدک کی آدھی زمین بھی جو ہے فے ہوئی جس پر آپ وسلم کو تصرف کا حق حاصل تھا اسی طرح سے وادی خورا نام کی بستی ہے وہاں رہنے والے یہود نے ایک تہائی زمینوں پر سلا کر لے تو شروع سے واد قورا کی سلو زمین بھی وہ مالے پے ہوئی جس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تصرف حاصل تھا اسی طرح مدینہ سے دو میل کے قریب یہود کا قبیلہ بنو نذیر آباد تھا ان سے جو ہے جو مال حاصل ہوئے اموال بنو نذیر تو ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اموال والے منقولہ میں سے جتنا اپنی سواری پر لے جا سکے وہ لے جائیں سوائے اسلحہ کے اسلحہ نہیں لے جا سکتے باقی سب چھوڑ جائیں چانچے یہی ہوا تو باقی اموال کو آپ نے ان میں تقسیم کر دیا مسلمانوں کے درمیان خیبر کا معاملہ پہلے آ چکا ہے کہ آدھی زمین کو تو احمد المسلمین کے لیے محفوظ کر دیا اور آدھی کو جو ہے تقسیم کیا مجاہدین میں اور کس طرح سے کہ اس آدھے کے اندر اٹھارہ سیاہام کیے کیونکہ مجاہدین پیادہ پا بارہ تھے اور گھڑ سوار فارس تین سو تھے, تھے تو فارس کو دو حصہ دینا تھا لہذا وہ تین سو برابر چھ سو کے ہوئے نہیں ہوئے اٹھارہ سیاام کیے نس ارض خیبر کے اور ایک سہم کے اندر ایک سہم کتنے آدمیوں کے لیے سو کے لیے تو کل مجاہدین پیادہ پا بارہ اور گھڑسوار تین سو گھڑ سوار کو جو ہے دینا تھا ڈبل تو وہ چھ سو کے برابر ہوئے تو بارہ اور چھ اٹھارہ تو جو مجاہدین وہ تو مالی غنیمت ہے نا آدھا کیونکہ لڑائی ہوئی تھی باقاعدہ خیبر کے اندر تو وہ تو غنیمت ہے آدھے اور مال غنیمت کا خمس نبی کو ملتا ہے پھر وہ خمس بھی پانچ مسارف میں خرچ ہوتا ہے تو گویا غ... خیبر کے مال غنیمت کا خمسر خمس یہ تو آپ ہی کا تھا یہ تو آپ ہی کرتا تھا اب اداؤ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس مال کے اوپر تقسیم کا نام نہ آنے دیں چلیے <تصفح> اس عزیز کی صنعت کے اندر امام ابو ابوداؤد کے دو استاد ہیں عثمان و ابی شیبہ اور احمد ابن عبدہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں مالک ابن اوس ابن حادثان کے واسطے سے حضرت عمر سے کہ حضرت عمر نے فرمایا کانت اموال بن نظیر مما افا اللہ علا رسول مما لم یو المسلمون مسلم علیہ ولا کابل حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بنیر سے حاصل ہونے والے اموال من جملہ ان اموال کے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا اور جن کے خاطر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ بغیر کتال اور جہاد کے حاصل ہوا اس لیے کانت لی رسول اللہ صحیح وسلم خالص یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھا یونفی کو اعلی بیتی جسے آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے تھے یہاں تک تو امام ابو داؤد کے دونوں استاد عثمان ابن ابی صحبہ اور احمد ابن عبدہ بیان کرتے ہیں آگے دوسرے استاد ابن عبدہ نے کہا یون فیقو الاسنطن اپنے گھر والوں کو ایک سال کی خوراک کے بقدر دیتے تھے فما بقیہ پھر ان کو دینے سے جو بچتا جا الا فی القرا و ادتن سی سبیلاہ اسے خرچ کرتے تھے جہاد کے لیے گھوڑوں کی خریداری میں اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اسلحہ و وغیرہ کی تیاری میں کالا ابن ابدا فلقرا و سلاحی اور ایک روایت میں ابن ابدا نے کیا کہا فلقرا و سلاحی جہاد کے گھوڑوں کے خریدنے میں اور ہتھیاروں کے خریدنے میں پڑی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وما افا اللہ الا رسول ہی اور وہ اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو بنو نذیر سے دلوائے تو نہیں دوڑائے تم نے اس کے لیے گھوڑے نہ اونٹ کال ظہری زہری کہتے ہیں کالا عمر حضرت عمر نے فرمایا ح رس اللہ خاصتا یہ اموال اللہ کے رسول وسلم کے لیے مخصوص تھے کون مشاعل پورا اڑنا ارینا کی بستیاں دوسرے فدک اور فلاں افلاں بعض نے کہا کہ یہاں قزا سے اشارہ اموال خیبر کی طرف و قزا ماں افا اللہ اللہ رسول ہی اہل القرا اسی طرح وہ اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے قرائنا کے علاوہ دیگر بستیوں والوں سے جن میں واجل قرآ بھی ہے جس کا بار بار نام آتا ہے اس میں ایک بستی جو ہے وادل پورہ کے نام سے اسی طرح وہ اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے بستی والوں سے جن میں وادلپورہ نام کی بستی بھی ہے تو یہ سب کیا ہیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اللہ کا نام تو تب ہے اللہ لے کر کیا کریں گے والد رسول اور رسول کے لیے یہاں سے نمبر لگائیے نمبر دو ولید القربہ کے رشتہ داروں کے لیے نمبر تین ولیتامہ نمبر چار ول نمبر پانچ وابن اسی طریقے سے ولفقرا الزینہ اخرجو من آ اور ان حاجت مندوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے الگ کر دیے گئے مکہ میں سمجھے کہ وہ گھر بار اور ماں سب چھوڑ کر کے انہیں آنا پڑا مطلب یہ کہ مہاجرین کیا ہے فقراء مہاجرین والذین لذینہ تبب و ادارا من قبلی اور جنہوں نے ان سے پہلے دار اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا مراد انسار میں سے جو حاجت مند ہیں وہ لذینہ من امبادی یہ لفظ اور جو لوگ آئیں گے ان کے بعد قیامت تک ان سب کا حصہ ہے حضرت مر فرماتے ہیں فستاؤ ابت ہاض ہل آئے تو تو یہ اس آخری آیت نے احاطہ کر لیا تمام انسانوں کا فلم یب کا آدم منل مسلمین اللہ لہو فیحا تو نہیں بچا مسلمانوں سے کوئی مگر یہ کہ اس کا ان اموال میں حق ہے تو بتاؤ بھلا میں ان اموال میں سے کسی مال کو کسی بھی شخص کی شخصی ملکیت کیسے بنا دوں وراثت کے دے یہ لفظ حق کے بارے میں رابی کو اشتہار ہو رہا ہے حقن کہا کالا ایوب ایوب جو جوہری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ او کالا حزن حقن کہا یا حزن کہا اللہ آباد امن تم لکون عرق کا نہیں بچا مسلمانوں میں سے کوئی مگر یہ کہ اس کا ان اموال میں حق ہے سوائے سوائے بعد ان کے جن کے تم مالک ہو یعنی تمہارے غلام کی ان کا حصہ نہیں ہے کیونکہ غلام خود مملوک ہے اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے پڑھیے امام ابو ابوداؤد فرماتے ہیں حد دسنا ابن اب مارن کالا ابن اسماعیل پھر تحویل ہوتی ہے دوسری صنعت ابن داؤد المری کالا اخبارانہ ابن واہبن عبد العزیز پھر تحویل ہوتی ہے وحدسنا وحد نظر ابن علی خالا اخبرانہ صفان ابن و عیسیٰ اور آگے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ لفظ لفظ حدیثی اور یہ صفوان ابن عیسیٰ کے بیان کردہ حدیث کے الفاظ ہے تو کل تو یہ سب حاتم ابن اسماعیل اور ابن اور عبد العزیز ابن محمد اور صفوان ابن عیسیٰ یہ تینوں سب کے سب مل کر روایت کرتے ہیں اسامہ ابن زید سے وہ زہری سے وہ مالک ابن اوس ابن حدثان سے آلہ مالک ابن اوس کہتے ہیں کان فیما احتجا بھی عمر انقار جملہ ان دلائل کے جن سے استدلال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ نے نراش نہ دینے پر وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کانت لرسول اللہ صلاح صلاح صفایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صفایا تھے تین اموال صفی تھے جن میں تنہا آپ کو تصرف کا حق تھا بن النظیر یعنی اموال بن المال خیبر اور فدق وہ اماں بن النظیر فقانت حبسن لی نوا ابی ہی اموال بن النظیر تو وہ محبوس تھے آپ کے حوائج کے لیے وہ اماں فدق فکانت حب لے ابنائے سبیر کے اموال تو وہ محبوس تھے ابنائے سبیل کے لیے مسافروں کے لیے وہ اماں خیبر رہے اموال خیبر فجر رسول اللہ, اللہ سلاست اجزائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تین حصے کیے جزائنی بین المسلمین دو حصے عام مسلمانوں کے درمیان وجز ان لفقت اہلی اور ایک حصہ اپنے گھر والوں اور متالقین کے اخراجات کے لیے فما فضلہ ان نفقت الی تو جو کچھ بچ جاتا آپ کے گھرانے کے خرچ سے جا البہین فقرا المہجرین تو اس بچے ہوئے کو فقرائے مہاجرین کے درمیان خرچ کر دیتے تھے y mira la que حضرت عوروا ابن دوبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ تھی اس لیے کہ حضرت عائشہ کی بہن اسما بنت ابو بکرے جن کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا تھا اور زبیر کے ساتھ دادے حضرت عوروا تو بھانجے ہوئے نہیں گئے حضرت عروا ابن دوبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے بارے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو بتلایا کن کو عروا کو کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کیا بھیجا بریانی بھیج ارے کسی آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی کون ہو سکتے ہیں سوائے حضرت علی کے اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجا کس تس الہ میرا صاحب من رسول مانگ رہی تھی وہ ابو بکر سے آپ کی میرا اپنی میراث اللہ کے رسول شاہم کے مال میں سے مما افا اللہ علیہ یعنی ان اموال میں سے جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا مدینہ میں مراد اموال بن النظیر اور فادق میں اور جو باقی بچا تھا خیبر کے خمس سے کیونکہ خیبر کے آدھے اموال کو آپ نے غنیمت کے طور پر مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا تھا تو اس میں خمس آپ کے نام بھی لگا تھا نہیں تو ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ساس نے فرمایا ہے لال ور رسو ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں ماتا رکھنا سادہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقف ہوتا ہے انما یاقلو آلو محمد منہاد المال ہاں محمد کے گھرانے والے اس مال میں سے کھا سکتے ہیں اکل سے کھانا سے ہی مراد نہیں کھانا پہننا مطلب اپنے اخراجات لے سکتے و اللہ قطع رسول اور میں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے کچھ بھی نہیں بدلوں گا اس کی اس حالت سے جس حالت پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا فلا عنا فیحا بے ماں عامیلہ بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. میں اموال میں وہی تصرف کروں گا جو تصرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یعنی آپ وسلم جن پر جن پر خرچ کرتے تھے اس کی آمدنی سے ہم بھی وہی خرچ کریں گے ابا ابو بکرین اید فا فاطمہ کا منہاش این الغرض ابو بکر نے منع کر دیا فاطمہ کو ان اموال میں سے کچھ بھی بطور میراث دینے سے یہ نہیں کہ خرچہ دینے سے منع کیا بلکہ بطور نراش دینے سے منع کیا چلیے <تصفيق> ظہری کہتے ہیں کہ حضرت عرو ابن زبیر نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ نے ان کو یہ حدیث بتائی ظہری کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت فاطمہ مطالبہ کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا جو مدینہ میں اور فدق کا اور اس مال کا بھی جو خیبر کے خمس میں سے بچا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ساز نے فرمایا لال ور رسو ماتنا سادا قتو و اما یا کلو آل محمد فیاد المال یعنی مال اللّہ للحم الدید الل ما کل اور آل محمد کھا سکتے ہیں اللہ کے اس مال میں سے لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ لیں چلیے حضرت اوروا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان کو یہ حدیث سنائی ظہری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جس کو حضرت عائشہ سے اروا نے بیان کیا یہ ہے ابا ابو گویا پوری حدیث یہاں نہیں روایت کر رہے سمجھے نہیں سمجھ حضرت ابن شہاب ظہری کہتے ہیں کہ مجھے اوروا ابن زبیر نے خبر دی کہ عائشہ نے ان کو یہ حدیث سنائی آلہ. اب دوہری کہتے ہیں کہ فی ہی اس حدیث میں کون سی حدیث میں جو حضرت عائشہ کے حوالے سے اوروہ نے سنائی تھی اس میں یہ ہے کہ فا ابا اب اب ابو علیہ بکر نے منع کر دیا ان کو کن کو فاطمہ کو اس سے کس سے یعنی میراش دینے سے وقال اور کا لسط و تارکن سی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمل و بھی نہیں چھوڑوں گا میں کوئی ایسا کام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ ساسم کرتے تھے مگر یہ کہ امل تو بھی میں بھی اسی پر عمل کروں گا کیوں انی انا ان ترقی انعدیگا یہ انعدیگا اقشا کا مفول بھی ہے اس لیے کہ اگر میں آپ کا آپ کی کوئی بات چھوڑوں گا تو مجھے اندیشہ اس بات کا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا امہ صدق بالمدینہ بل مدینہ تھی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جو مدینہ میں تھا تو اس کو تو حضرت عمر نے علی اور عباس کو تولیت کے طور پر دے دیا تھا مدینہ میں اس میں ہمالے بنو نظیر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ تو مدینہ کے بالکل پاس ہی ہے تو اسی کی تولیت جو ہے حضرت علی اور حضرت عباس کو حضرت امن نے دی تھی اور رہا فدق اور خیبر تو اس کی تولیت اور اس کا انتظام سلام اپنے ہاتھی میں رکھا تھا فاغالا بہو علی تو ان پر کن پر عباس پر غالب آ گئے علی مدینہ کے ان اموال کے سلسلے میں غالب آنے کا کیا مطلب تولیت تو حضرت عمر نے ان دونوں کو مشترکہ طور پر دی تھی لیکن حضرت علی نے دھیرے دھیرے پوری تولیت پر قبضہ کر لیا واما خیبر و فدق رہا خیبر و فدق فہم تو ان دونوں کو اپنے ہی پاس رکھا تھا حضرت عمر نے اور فرمایا تھا کہ ہما صدقت و رسول سلم کا انتہ حقوق ہل رسی تاروح و نوا اب اب اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف ہیں ان کی جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے ہیں جو آپ کو پیش آتی ہیں اور آپ کے نوائب کے لیے و امرحما علامن الع علم اور ان دونوں کی دیکھ بھال کا کام اس کے سپرد ہے جو امر خلافت کا متولی بنے کال فما اللہ علقہ امام جوہری کہتے ہیں چرانچہ یہ دونوں آج تک اسی حالت کے اوپر ہیں یعنی کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے حضرت بخاری وغیرہ کی یہ لکھ دیں کہ حضرت بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت بکر سے بات کرنا چھوڑ دی اس واقعے کے بعد حالانکہ حضرت بکر نے حدیث رسول پر عمل کیا پھر کیوں حضرت فاطمہ نے یوں ہی چھوڑ دیا بھئی اس کو یوں ہی چھوڑ دو اس کو یوں ہی چھوڑ دو ہم نے کل ایک بات کہی تھی نا یہاں تو کیا ابوداؤد نے حضرت آباد جب حضرت علی کو لے کر گئے تھے حضرت عمر کے پاس تو کیا کہا تھا ایک دی بہینی و بہین حاضہ امام ابوداؤد نے صرف حاضہ اور بخاری کے راتوں کیا ہے بہین حاض القاد الخائن خائی کتنی گالی دی تھی اس کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی حدیث انہوں نے بھی سن رکھی تھی کیا کہ کلالیسو ماں ترکناؤں صداقتوں ان کو غلط فہمی تھی کہ یہ اموال منقولہ کے بارے میں شاید آپ نے فرمایا ہے سمجھے نہیں اموال غیر منقولہ زمین وغیرہ کے بارے میں نہیں لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب منع کیا تو پھر وہ ناراض ہو ہوگی یہ بات لوگوں نے تعویل پیش کی ہے لیکن یہ تعویل ہی ہے حضرت فاطمہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کہا تھا کہ پدک کی زمین ہمارے نام لکھ دیجئے لیکن آپ نے مانا کر دیا تھا تو یہ تعویل ہے بس یہ کہیے کہ بہرحال وراثت تو جاری ہی تھی ایک نئی نئی چیز تھی جو ان پر شاپ گزری کہ میں بیٹی ہوں اور باپ کی وارث نہیں ہوں لیکن یہ بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ ایک دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پر گئے دروازہ کھٹکھٹا دروازے پر کھڑے رہے حضرت علی نے اندر کہا کہ امیر المومنین آئے ہیں اجازت دے دو آنے کی کہا بالکل سب گئے حضرت بکر نے معذرت کی انہوں نے معذرت قبول کر لی